یہ بتا رہا تھا خاص طور سے ان بچوں کو میں مجھے ان بچوں سے محبت ہے الحمد للہ چھوٹے چھوٹے حضرت والا جب تشریف لے گئے دنیا سے یہ سب الگ سے چھوٹے ہیں مگر مجھ سے بہت شوق سے بیس ہوئے اور حالانکہ بڑے بڑے اور یہ اللہ حالت کے یہاں بھی ہی موجود ہیں اور جگہ جگہ موجود ہے الحمد للہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مجھ سے عقیدت وہاں پر ڈال دی میں نے ان بچوں کو کہا بھی کہی تھی اور, اور جگہ ماشاءاللہ اللہ بہت سارے بڑے بڑے اولیاء ہیں جن سے کام بھی ہو رہا ہے دکھائی بھی دے رہا ہے تو وہاں چلے جاؤں لیکن کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے جلنے ڈالا انہوں نے کہا نہیں ہے ہمیں تمہارے پاس یہ ہے لیکن ان کو چاہیے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گلو کے بعد عقل عقل ہو جاتا ہے انسان اور اچھے گری کی کمیز زیادہ اچھی کر سکتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد ترجیح بیت کر لینا چاہیے اور تجدید بیت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے پہلے بیعت ہوئے تھے اسی سے بیت بلکہ آپ سوچ سمجھ کر اور مناسبت دیکھ کر فائدے کو دیکھ کر یہ فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس جگہ ترجیح بیت وہاں کرنی چاہیے لیکن میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا بھی ہمارے یہ بچہ جو ہمارا بہت پرانا دوست ہے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمر جو ہے چلو اچھا وہ بچے بھی آ گئے یہ <سؤال> بچے الحمد للہ بہت شوق سے سنتے ہیں بات کو اور ماشاء اللہ دین کا شوق بھی رکھتے ہیں حالانکہ یہ اسکول بھی پڑھ سکتے تھے انگریزی بھی پڑھ سکتے تھے لیکن ماشاء اللہ بھی دونوں بچے یہ ہمارے جو یہ بھی یوز کر رہے ہیں مٹرسے میں اور مجھ سے بین ہو گئے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن میں اسی نیت سے بات کرتا ہوں کہ شاید کوئی وہی بات بہن مجھ سے ایسی نکل بازی جو ان کے میرے لیے اور ان کے پل پہ بھی چوٹ لگ جائے اللہ کی محبت کی تو جو, جو بات بچپنے میں دل میں نفوز کر جاتی ہے وہ عمر بھر مقتدم تک اس کا اثر واقعی رہتا ہے تو اسی نیت اور ارادے سے اور اس اچھی امید سے یہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنا چاہیے میں ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور جب بھی کچھ بات کرتا ہوں تو ان کی بھی نیت کرتا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو دیکھتا نہیں تو میرے دل میں ان کی کوئی ایسے اہمیت نہیں ہے بلکہ اور لوگوں سے زیادہ میں ان بچوں کی اہمیت دل میں رکھتا ہوں محش محش محش کیونکہ, محش کیونکہ محش ابھی سے اس عمر سے نیک صحبت کی توحیق اللہ تعالیٰ نے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بڑے تک گناہوں میں ملوث ہے کوئی کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ سے مبلک بھی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا خسارہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچے یقیناً بہت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صحبت کی تھوفی اور اللہ تعالیٰ استفامت دے مگر بات نہیں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عمر نوجوانی کی اور جوانی کی ہے اس میں دنیا میں بڑا دھوکا ہے بڑی بڑی رنگینیاں ہیں بڑے تماشے ہیں اور ان تماشوں میں بڑی کشش بھی ہے صرف بچوں کے لیے نہیں نوجوانوں کے لیے نہیں جوانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر عمروں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی بہت سے بوڑھے بھی ایسے ہیں جو اللہ سے فاخل ہیں اور گناہوں میں ملوث ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم سب پر کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں اگرچہ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن کوشش تو کرتے ہی رہتے ہیں اور دل میں گناہوں سے نفرت اور بزای ہے اور گناہ کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب بچتے ہی ہیں تو لیکن یہ بات کر رہا تھا کہ شیطان بڑے دھوکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا گناہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم سب کہ گناہ میں کرنے میں دوسری گناہ کو کش کرنے کی خاصیت ہے ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کا جی چاہتا ہے پیشن دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ تھوڑا سا گناہ اور کر لو ایک دل کو سکون ہو جائے گا پھر ہم نہیں کریں گے تو یہ میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے ایک گناہ کو کر کے دوسرے گناہ سے تسلی پانا ایسا ہے جیسے پیخانے کو پیش سے ہونا ناپاک ہی رہتا ہے سناتے تھے کہ نار شہر نور خدا نور ابراہیم فرماتے تھے کہ یہ نارے شہوت کے گناہوں کی جو آگئے ہے اس کو گناہ سے نہیں بجایا جا سکتا اس کو کس چیز سے بجا سکتے ہیں اس کو نور خدا سے بجایا جاتا ہے نور خدا ہے وہی ایک ایسی چیز ہے جس سے گنا کی آگ گناہوں کے تقاضے مغلو ہو جاتے ہیں اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا نمرود تھا نا فرحود نمرود. نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یا کل یا نا بردوما سلاما ہم نے ہمارے کے لیے ہمارے دوست کے لیے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی اللہ تھا اللہ ہے خلی اللہ اللہ کے دوست اللہ نے لقب ان کو دیا تھا اور فرشتوں نے عز کیا کہ اللہ یہ آپ کے کیسی دوستی کی کیسے نہیں تو فرمایا کہ جاؤ ایک کام کرو جا کر جو ہے ان کے سامنے میرا نام لو تو رشتہ حاضر ہوا اور ان کے سامنے جو اللہ کا نام لیا جانے کس محبت سے اللہ کا نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ تڑپ کر کہا کہ ایک بار اور میرے اللہ کا نام لو تو کہا کہ اب جو نام لوں گا تو آپ کے آدھا بڑا آدھی دولت تھے حضرت علیہ السلام کہا کہ وہ اتنی دولت مجھے آپ دیں گے تو نام لے لیتا ہوں کہا سب لے دو دے دیا اس نے پھر اللہ کا نام لیا پھر جانے کس محبت سے اللہ کا نام لیا کہ تڑم گئے کہا ایک بار اور اللہ کا نام لو پھر اس نے کہا کہ اب یہ سارا کچھ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب آپ دے دیں تو میں پھر لیتا ہوں سب کچھ پیدا کر دیا تو یہ اللہ کی محبت عجیب چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کام کر اور احسانات ہیں اس محبت کو اللہ تعالی نے اتنی آسان کر دیا کہ دونوں ماں شادی کی ان ایک محبتوں میں اور में اللہ میں رہو تو پہلے محبت میں رہو گے تو بتائیے یہاں جو لوگ بھی آئے ہیں چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہم نے تو کسی کو پابند نہیں کیا کہ کوئی نہیں آئے گا تو اس کو یہ ہوگا وہ ہوگا کوئی نہ سزا مقرر کی نہ کوئی ہم نے کسی کو کھینچتا نہیں کی لیکن سب اللہ کے فضل سے اپنی محبت اللہ کی محبت میں آتے ہیں یہاں تو یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے اپنی محبت میں شمار کتنا آسان اور اللہ تعالیٰ اس کو مزیدار کر دیتے ہیں تو بات کر رہا تھا کہ گناہوں میں بڑی کشش تو ہوتی ہے ہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان آگ کو حکم دے دیا کہ آگ تو میرے خلیف کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ٹھنڈی بھی ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ہم کو تکلیف کھلنا یا نہ ठंडक بردم اور سلام ٹھنڈی اور سلام سی بس ٹھنڈک زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اب آج تھوڑی سردی ہے صبح تکلیف ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو تو ہوتی ہے جوان ذرا کرتے پھرتے ہیں ایک جوان گئے تھے وہاں انٹیریئر میں نیمبو مناسب کرنے کے لیے ہمارے کو ہی خال دوست ہیں وہ ریہرسل ہی گئے تھے میرے ساتھ وہاں تو ہاں جب شروع شروع گئے تو گرمی تھی ان کو اندرونی گرمی تھی اس کی وجہ سے ان لگی اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جیکٹ لکھیں لو لیتے مجھے سردی نہیں لگی بٹن کھولے تو پندرہ دن کے قریب یہاں پہ چارے لیٹے پڑے رہے تو زیادہ سردی کی تو تکلیف دے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی سبحان اللہ یہ ہمارے اگر کے علوم ہیں اب نے فرمایا کہ ٹھنڈی تو ہو جائے لیکن سلامتی والی ابراہیم کو میرے دوست کو تکلیف تو یہ, یہ سب اسباف ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قرآن پاک میں ہدایت ہے اسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ٹھنڈک سے بھی نقصان نہیں پہنچا دیتے گرمی تو دور کی بات ہے آگ تو دور کی بات ہے آگ کہاں اور اللہ کا دوست کہاں اور ہم زیادہ سردی سے زیادہ ٹھنڈک سے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اللہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں پریشان اور مصیبتیں اٹھانے کے لیے اور تکاری اٹھانے کے لیے غم اٹھانے کے لیے نہیں گئے جائیں بلکہ آرام سے رہنے کے لیے بھیجا لیکن آرام سے وہ شخص نہیں ہے پاتا یہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور, اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو غرض یہ کہ نارے شہر و چہ خشد مورے خود اللہ اللہ کروے کا روزگار کرو اور گناہوں کے اندھیرے سے بچو گناہوں کی گناہوں کی خاصیت حرارت ہے ظلمت ہے اس آگ, آگ کو اللہ کی یاد سے اور گناہوں سے بچ کر رکھو سلامتی والی ٹھنڈ سلامتی والی ٹھنڈک سنسان پہنچانے والی تقریب دے سلامتی والی ٹھنڈک تو یہ دھوکہ اکثر شیتان دیتا ہے خصوصاً ان بچوں کی عمر جیسی ہے اب نوجوانی کی سرحدوں پہ ہے जवान جوانی کی سرحدوں کو چھوئیں گے پھر ریڑھ عمری کی سرحدوں کو چھوئیں گے لیکن اگر یہ دھوکوں میں نہ بتاتا ہے کہ تھوڑا سا مزہ لے لو پھر توغہ کر لیتا پھر یہ دکھا دیتے دیتے عبد تک پہنچا دیتا ہے اور دنیا میں بھی جو تکالیف اور پریشانی جو زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے گناہوں میں پھر اس کو گناہوں کا احساس بھی نہیں رہتا اور وہ پکتا بھی رہتا ہے جو بھی کھاتا ہے اور زندگ بھی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اس کو پھر احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم تکلیف میں ہے اور ذلت میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے بس اور جو بات مان لیتا ہے نیک سوبتوں میں رہتا ہے گلاحوں سے بچنے کی وہی کوشش کرتا ہے وہ, وہ مزے سے رہتا ہے اور آتے رکھ میں تو مزہ ہی مزہ ہے تو اس عمر میں شیطان زیادہ तो ہے تو بچے کو میں یہی بتا رہا تھا کہ جو دھوکے میں نہ آئے اور انجام پہ نظر رکھے اگرچہ دکھائی دے رہا ہے ہر جگہ ہماری امر کے لڑکے گانے بھی سن رہے ہیں موبائل بھی لیے پھر رہے ہیں اور نیٹ پہ بھی الٹی سی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کتنے مزے میں ہوں گے شیتان یہ دکھا رہے کتنے مزے میں لیکن دھوکے میں جو آ گیا بس سمجھ لو کہ وہ جال میں پھنس گیا یہ جال ہے شیتان جال میں پھنس گیا اب وہ پکتا ہی رہے گا اور شیتان تالیاں پیٹتا رہے گا یہ پٹتا رہے گا شیتان تالیاں پیٹتا رہے گا کہ ہم نے کیسا اس کو گناہوں میں پھنسایا اور انجام میری مشکل فرماتے تھے یا قلم شخص انجام پہ نظر رکھتا ہے تو یہ سوچ لو کہ ابھی تو کے مزا کر رہے ہیں لیکن ان کا انجام کیا ہوگا انجام, انجام لہر. ہمیشہ انجام دیکھنا چاہیے ہر کام کا بھی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے انجام کو سوچے گا تو بچ جائے گا ان شاء اچھا. یہ شال میرے مشق محبوب رحمت اللہ غرہ ادھر دو بان تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذہرہ بھی اگر عطا ہوتا ہے دونوں جہاں کی دولت سے کم نہیں ہے بڑھ کے پڑھ کے ہے یہ تو ایک اشتہارہ ہے دونوں جہاں سے کم نہیں حقیقت یہ ہے کہ دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے میری زبان نے حال دی میرے بیان سے کم بنی میری زبان نے حال دی میرے بیا سے کم نہیں میرا سکون میری رو سے کم نہیں میرا سکون سبھی میری رو سے کم نہیں ہر سے پتا چل کبھی عشک محبت میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ آنسو گہرے ہوتے ہیں زبان خاموش ہوتی ہے لیکن یہ آنسو ساری کہانی کہ بڑھ کر آنسو بن جاتے ہیں زبان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں کبھی الفاظ اپنی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ والوں کا حال جو ہے وہ زبان بن جاتا ہے میری میرے بیاں سے کم نہیں میرا سکوتے میری رواں سے کم نہیں یاد گودا کر مکان سے کم نہیں کو مکا سے کم نہیں اہل ماں باپ اہل ماں باپ سب سے شاہ سے کم نہیں اہل ورحاں کا تب سے شاہاں سے کم نہیں نفس کے معنی ساتھ یعنی جو وقتی جو آن بھی اللہ کی یاد میں گزر جائے اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کونوں و سے کم نہیں اس کا درجہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ خود اشار فرماتے ہیں پرانے بات میں اور اکبر اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا دونوں جہان کی دولت سے اکبر بڑی سب سے بڑی ذات نے فرمایا ہے اکبر ان کا اکبر بنوانا کتنا اکبر ہوگا کتنا بڑا ہوگا یادیں پودا کا نمس قوم سے کم نہیں خدا مودا قر نمس قوم سے کم نہیں پا کا بوریا تب دشان سے کم نہیں مافا سے کم نہیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ از نے سنایا بارہ یہ عدال علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنے مقام سے کوئی جگہ استفوز ہے کابل میں وہاں سفر فرماتے تھے اپنے اپنی جگہ سے بیت المقدس سے ہوتے ہوئے تپتے اڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی جنات پر بھی حکومت دی تھی پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تپت پہ چھ لاکھ کرتیاں ہوتی تھی اور اس پہ پورا ان کا دربار لگتا تھا بڑے بادشاہ تھے بہت اللہ تعالی نے ان کو نوازا تھا بادشاہ سے سلطنت سے تو ایک دفعہ اس سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور پرندے ان کے پورے تخت کو سایہ کیے رہتے تھے اور پانچ سو برس کی مسافت صبح اور پانچ سو برس کی مسافت شام یہ طے کرتے ایک ماہ کی مسافت سوگا اور ایک ماہ کی مسافت شاہ یہ مسافت تھی حضرت نے اس کا حساب لگا کے فرمایا تقریباً ایک ہزار بنتا ہے تو غرض یہ کہ وہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ زمین سے ایک بور نکلا اور آسمان تک پہنچا تو ہواؤں کو رکم دیا کہ دیکھو جہاں سے نور نکلا ہے اور اس کو لے کر آؤ کون ہے یہ شخص کہاں سے آئے نور تو ہاؤ نے جو اس شخص کو اڑا کر تخت میں پہ پہ پہنچا دیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا یہ ای نور ایک زمین سے نکلا اور آسمان تک گیا تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کہا اتنا کہا تھا کہ سبحان اللہ ماں ہو دیا آلودہ یہ سبحان اللہ پاک ہے کیا شان ہے سبحان اللہ کا لفظ ہے افعال تاج کے لیے استعمال ہوتا ہے تاج سے اس نے کہا کہ سبحان اللہ کہ کے آل نیت یعنی سلیمان علیہ السلام کو آپ نے کیا شان و شوکت عطا فرمائی تو یہ سبحان اللہ میں نے کہا تھا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ تیرا کہ سلطان سلیمان کی سلطنت سے کہیں زیادہ افسر ہے اتنی بڑی سلطنت اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ سلیمان کی سلطنت تو یہیں لیکن تیرا یہ سبحان اللہ کا نور ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کی آنکھوں یادا کافس کون کا دے کم نئی یادیں پودا کر نفس متا سے کم نہیں وفا کبیا اہ ری وفا سے کم نہیں یہ وفا سے کم نہیں ان کے حضور میرے ابور بات کم نہیں ان کے ہوے ابو روات کم نہیں عشق کی بے روبانی عشق کی بے روبا لفظ کم نہیں لفظ نہیں دانے باپ میں میرے بنا رے فاقر میرے تین سری ذرا در تو غم تیرا ذرا در تو غم تیرا دونوں جہاں کم نہیں ذرا درد دونوں <رہی> اللہ تعالیٰ میرے مرشد سیدی محدی و محبوبی صدیف پلندر زمان حضرت والا میسحمد اللہ علیہ مجھے ظاہر جلدی رکھا اس شیخ کی کیا تشریف ورنہ شاید قیامت تک اس کو کوئی سمجھ نہ پا فرما کہ دامن فخر میں پنہا تاج کیسری یعنی اللہ والوں کے دامن میں بظاہر وہ فخر فاقے میں ہے یا ان کے پاس عیش کے اسباب مہیا نہیں ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کے اس فخر کے اندر تاج کیسری پوشی ہے ہم یہ سمجھیں اس کے معنی کہ ان کے دامن میں تاج قیصری کی دولت ہے لیکن حضرت نے کیا تشریف فرمائی فرمایا کہ پنہا ہے یعنی وہ گم ہو گیا اتنا بے حقیقت ہو گیا تاج قیصری میں اس فخر کے سامنے جو اللہ کی محبت کی دولت سے غنی ہاں؟ اللہ کی محبت کی دولت سے جو غنی ہے وہ گنا کے مقابلے میں کہ تاج قیدری جو میرے دامن میں پنہا گم ہو گیا اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں بے حقیقت ہو گیا پنہا ہے تلاش بھی کرو تو کل ہوا گیا گچے ہے لیکن کل حدم ہے اتنا بے حقیقت ہے تو یا ہاں اللہ تعالیٰ دامن پاک دام پاپ میرے سر در رائے درد دو غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں در رائے درد دو غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں پار کیا ہے آپ میں جگر کو پر کیا ہے آنے رقم جگر کو بس می لیکن ہماری آ زخم نہیں لیکن آئے آخ میں نے ہاں سے کم نہیں پاکی آخمی بھی گر کو آنے، پار میں ز میں لیکن ہماری زب میں ہات نہیں لیکن ہماری آدھی زخم میں نے کم نہیں ش سے در دے دن یعنی آ گیا شپا کاشی تیرے در دن راجے ہاتھ کم ہاتھ یعنی جب زخم جگر ہے اس سے جو آہ نکلتی ہے جو اللہ کی محبت کے اسرار ری درد و بن کر جو ہے خزانہ قلب کے اندر ہوتا ہے یہ رہبرے کی گلا ہوتا ہے دوسروں کو بھی اس سے ہدایت ملتی ہے کاشی دیر در دے دل یامیر کاشی دیر در دے دل یامی آشپا رہبرے دی ران ہے جب راجے نے ما سے کم نہیں رہے جی گرام ہے جب راجے نے ماسے کم نہیں میری ناد رہی کدھر سے بات بری میری رہی گر سے بات میری یعنی میرا نادش یعنی میرا نہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا ہے اپنی خطاؤں پہ روتا ہے اور اللہ کی محبت پہ روتا ہے تو دو کوئی باتیں نہ کرو تم لوگ ادھر آؤ ایک ادھر بیٹھو ایک ادھر چلو تفربو رہو گے تو رہو گے ادھر ادھر ہو جاؤ شاباش مجلس کے بعد باتیں کر لینا کوئی مدد نہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں لوتا ہے اپنی خطاؤں کا تو ایک ایک تو اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ تکبر سے اس کی یہ حفاظت رہتی ہے خطا ہوتی ہے اللہ سے روتا ہے تو تکبر سے پاک رہتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ اللہ میں تو کتنا فتح کا اپنی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے فرمایا کہ جو شب جو بندہ اللہ کا اپنی نظر میں گرا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اس کیگیل ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ تکبر اس کو ایسا لگیل کرتا ہے کہ سور اور کتے سے بھی یہ شس بدتر ہو جاتا ہے اللہ حفاظت کرنا ہے پھر فرمائے کہ یعنی میرا نیاز بھی یہ اللہ کے دربار میں گر گرانا یہ انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتا اس کا شرب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نادشاہ سے بھی بڑھ جاتا میری ندام رہی کدر سے بات بامی میری ندامت رہی کدھر سے بات بام میری جانی میرا یاد بھی ناد شاہ کم نہیں جیسے مگا مغل مکھھی کو کہتے ہیں پہلے نصاب پر گنا ایسا ہے بہت ہی ہلکا یعنی جیسے ہے ہی نہیں جیسے مکھی بیٹھ جائے اڑا دے کوئی توجہ نہیں ان کے اوپر ان گناہ کر گناہ کرتے کرتے گنا کی عادت ہو جاتی ہے جب عادت ہو جاتی ہے گنا کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اسی لیے حضرت نے یہاں نفاق کا لفظ استعمال کیا نفاق عملی پیدا ہو جاتا ہے خصوصاً گانے سننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا, گانا سننا ایسا ہے گانا سننے سے نفاق عملی ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے کھیتی کو پانی اگاتا ہے ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے اس سے مراد نفاق عملی ہے لیکن خطرہ اس میں یہ بھی ہے نفاق اور جکادی بھی پیدا ہو جائے یہ ہر چیز کی جو اشتداد ہوتی ہے انتخاب ہوتی ہے اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے نصاف عملی خدا نقاستہ نصاخ کیا ہے نصاق اور جکادی تک دیا جا سکتا ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو کہ چھوٹا گناہ کر کے دوسرے گناہ کرتا ہے جو اس کے بعد تیسرا گنا کرتا ہے اور یہی گنا کبھیرا بن جاتا ہے نفاق گناہ جیسے ہونا مومن کے دل پہ ہر گناہ کوئے سے کم نہیں مومن کے دل پے ہر گناہ جو اللہ والے والے ہیں ان کے تو اللہ تعالیٰ سے محض ذرا سی غفلت بھی ہو جاتی ہے تو وہ لڑک جاتے ہیں اور خوب کے لیے اوزای اور توبہ کر کے اللہ کو جب تک منع نہیں لیتے آنسو سے جگہ کو خون اپنے خون کے آنسو سے تر نہیں کر دیتے تب تک ان کو چین نہیں آتا مولانا رومی فرماتے ہیں بردل ثالب ہزارہ بمبوتی دل کم اگر دل کے باپ دن کا جو گلستان اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سے گلو گزرا ہے اس باب سے اگر ایک دن کا بھی کم ہو جاتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں لرز جاتے ہیں اور اللہ کو منانے کی فوراً فکر کرتے ہیں اہلے نفاپر گونا جیسے مس ہونا پل اہل نفاپ جیسے مگس ہونا پر مومن کے دل سے ہر گناہ کو دے گے کم نہیں رندوں کی آراریاں اکثر ہے پسند رندوں کی آداریاں اکثر دا تو ہے پسند ان کا شیکر دل بھی پھر کروانی یعنی یہ دل کا توڑنا معمولی احمد نہیں ہے اس کو توفیق حاصل ہو جائے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی تعداد میں اپنے دل کو توڑنا یعنی گناہ سے بچ جانا اللہ کا قانون نہ توڑنا اپنا دل توڑ دینا لیکن اللہ کا قانون نہ توڑنا اس دل شکستگی پر اللہ کو کیا پیار آتا ہے کہ انسان کا شرف ملائک سے بڑھا دیتے ہیں رندوں کی آزاریاں یعنی گناہ گاروں کی رونا رندوں کی آزاریاں گناہ گاروں کا رونا حدیث بہ علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت فرماتے رہتے تھے یہ لانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گنا بندوں کا رونا سبحان اللہ سبحان اللہ کے جوالوں سے بھی زیادہ احب ہے سب سے زیادہ سو کی آ گاریاں اکثر ہونا جو ہے پسند ان کا شکا دل جی پھر کلو بیا سے کم نہیں ان کا شکر دل جی کر لو بیا سے کم نہیں میری زبانی میرے بیاں سے کم نہیں میرا سوکو بھی میری زوبان سے کم نہیں چاہتا ہوں آپ زیادہ تر لوگ بہت دیر سے ہیں پردیش میں تسکرے وطن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا دسواں سفر نامہ ہے یہ جنوبی افریقہ کا اس کا نام ہے پردیش میں تذکرۂ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن کا تذکرہ سبحان اللہ اس اس کے عنوان ہی جو ہے پردیش میں تذکرۂ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا دل کیا واہ! اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا راستہ جلد سے طے ہوتا ہے خالی سلوک سے طے نہیں ہوتا یعنی انسان جو محنت کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو محنت تو کرنی ہی ہے اس لیے کہ محنت ہی پہ اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے محنت نہیں کرے گا گناہوں سے بچے گا نہیں کوشش نہیں کرے گا تو नहीं بیٹھے دین حاصل نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ حاصل نہیں ہوگا محنت تو کرنی ہے اور اس محنت پہ کام بنے گا اللہ کے فضل سے محنت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا فضل آ جائے جلد آ جائے کام جلد سے بنے گا کام اپنے مجاہدات سے اور اپنے ذکر روزگار پر مدد نہ کرے کے بعد صوفیہ جو ہے اپنے مجاہدات کو اس کا صبرہ سمجھتے ہیں جو مقام کو حاصل ہوتا ہے اس کا صبر اپنے مجاہدات کو سمجھتے ہیں یہ عین حالت ہے جہالت ہے نہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جذب جب تک نصیب نہ ہو اس وقت تک کام بن نہیں سکتا کہ اللہ کا راستہ بہت طویل ہے لامحدور ہے جب تک وہ ہاتھ نہ بڑھائیں اپنا اس وقت تک بندے کا کام نہیں ہو سکتا رستے بخشا جانے بے صاحب تو برباد ہوئے تو احشاد فرمایا کہ اللہ کا راستہ جذب سے طے ہوتا ہے خالی سلوک سے طے نہیں ہوتا آخر میں سلوک بھی اللہ کے جذبی سے طے ہوتا ہے ہر سالک کو اللہ تعالی آخر میں جذب فرما لیتے سالک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے والے کو ہر سالک کو اللہ تعالی آخر میں جذب فرما لیتے تب وہ اللہ تک پہنچتا ہے شیطان کو جذب نصیب نہیں ہوا تھا اسی لیے وہ مزدور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا کھینچا ہوا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے تو جس کو اللہ اپنی طرف کھینچے اس کو کون کھینچ سکتا ہے مزدور पागल سے ہے مزدور کے معنی پاگل کے نہیں ہے آج کل پاگل کو لوگ مزدور کہہ دیتے ہیں جو لمگوٹی باندھ کر ننگے پھرتے ہیں یہ نہیں اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کھینچ لیتا ہے اور یہ کھینچنا کیسا ہوتا ہے جس کو اللہ کھینچتا ہے اس کو دل میں محسوس ہو جاتا ہے نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود کے وہ غریب مزدور کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ کو کوئی کھینچ رہا ہے کوئی اپنا بنا رہا ہے گناوں سے حفاظت کر رہا ہے گناہوں کا تقاضا ہے مگر گناہوں سے کوئی بچا رہا ہے اس کو خوب یاد کر لو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے جلد کے کسی کا سلوک طے نہیں ہوتا سلوک نام ہے اللہ کا راستہ چلنے کا سلوک میں بندہ خود اللہ کی طرف چلتا ہے اور جلد میں بندے کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں تو سلوک کے محض سے بندہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے غیر محدود راستے کو بندہ اپنی محدود قوتوں سے کیسے طے کر سکتا ہے اس لیے بندے کو جب اللہ تعالیٰ جذب کرتے ہیں تب سلوک طے ہو جاتا ہے سلوک کی تمیل جذب پر موقول ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جذب کر لے مانگنے کی تغیر کیا ہے اللہ ہوئے اللہ تعالی خود اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ میرے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں اور اس مئی یشاعت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ خوبی ہو یا وہ خوبی ہو تب میں اس کو جذب کروں گا بس میرے چاہنے پر موقب ہے میں چاہوں تو سو برس کے کافر کو جذب کر لوں اور ایک پل میں وہ ولی اللہ ہو جائے بتائیے کافروں میں کوئی خوبی ہوتی ہے بلکہ خوبیوں کا عکس اور تعداد ہوتا ہے کفر اور بغاوت ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں میں جذب کر لوں ال لہذا اللہ تعالیٰ سے جذب جز مانگو یہ جذب کا راستہ آسان اور سلامتی اور خیریت کا ہے اور سالک کو مربوط ہونے کا خطرہ رہتا ہے لیکن مجدور مقبول ہو جاتا ہے کیونکہ کھینچتے ہی اس کو ہیں جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے سبحان سبحان اور جلد کا ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں کسی مجلوب کا ہاتھ پکڑ لو جیسے کسی کو کرنٹ لگاؤ اس کو پکڑنے سے پکڑنے والے کو بھی کرنٹ لگ جاتا ہے لیکن دنیا کا کرنٹ ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ کا کرنٹ حیات دیتا ہے فیشاد فرمایا کہ جلد کا ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں کسی مجلور کا ہاتھ پکڑ لو جیسے کسی کو کرنٹ لگا ہو اس کو پکڑنے سے پکڑنے والے کو بھی کرنٹ لگ جاتا ہے لیکن دنیا کا کرنٹ ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ کا کرنٹ حیات دیتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو تو تم بھی مجذوب ہو جاؤ گے اللہ والے ہو جاؤ گے آخر نے میزبان کے لیے فرمایا کہ یوسف دیسائی کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گھر پر وہ مضمون برائے بیان کروایا جو اس سفر میں کہیں بیان نہیں یہ ان کے اضلاع کی برکت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما ارشاد کرنا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھ سے برا دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر اللہ کی صداری کا پردہ نہ ہوتا تو میں کسی کو موت نہیں دکھا سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام شانیں اور خوبیاں موجود ہیں جس سے بندوں کی ہر خرابی دور ہو جائے اور ان کی بگڑی بن جائے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی منتہا تخریب کو اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آواز سے درست کر سکتے واہ منتہا تخریب یعنی جو آدمی گناہ کر کر کے کر کر کے بالکل برباد ہو چکا ہو اس کے لیے امید کے کروڑوں سورج سباس رائے ماشاء اللہ واہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی منتہا تقریب کو اپنے ارادے تعمیر کے نقطہ آغاز سے درست کر سکتے ہیں اس لیے کتنی ہی خراب حالت ہو اللہ سے نا امید نہ ہو دعا کرتا رہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہے کیونکہ یہ صحبتیں قسمت ساز ہوتی ہیں واہ یہ صحبتیں قسمت ساز ہوتی ہیں قسمتیں ان اللہ والوں کے صدقے میں بنتی ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم کے جھونکے لگ جاتے ہیں جان صغیر کی روایت ہے انکم نہ پہاڑ اے لوگوں تمہارے اسی زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے نسیم کرم کے جھونکے آتے ہیں اگر تم ان کو پا گئے تو فلاشو نہ پا رہا ابدا تم کبھی بد بم نہیں ہوگی مگر یہ جھونکے ملتے کہاں ہیں زمانہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ چونکے ایسی دنیا میں آتے ہیں لیکن اس کا مکان کہاں ہے بخاری شریف کی حدیث سے ان کا مکان معلوم ہوا یہ سب علوم حضرت والا کے خاص ہے ایک حدیث پاک سے دوسری حدیث پاک سے اس حدیث شریف کی ترسیف اور اس کا علم حاصل ہوا بخاری شریف کی حدیث سے ان کا مکان معلوم ہوا کہ یہ اللہ والوں کے پاس ملتے ہیں کیا آپ کیا حدیث ہے عمل جلسہ لا یشکار یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا نامراد اور بدقسمت نہیں رہتا ایک حدیث سے تجلیات جذب کا مکان زمانہ معلوم ہوا اور دوسری حدیث سے ان تجلیات کا مکان معلوم ہوا مگر نظر اللہ پر رہے شہر دروازہ ہے صرف دروازہ ہے صرف دروازہ ہے دینے والا کوئی اور ہے شہر صرف دروازہ ہے صرف دروازہ ہے صرف دروازہ ہے دینے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے مگر دروازے ہی سے دیتے ہیں حادث اللہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے دروازے ہی سے نسبت اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں دروازے کو چھوڑ کر کوئی جائے تو نہیں دیتے دروازے کو چھوڑ کر کوئی جائے تو نہیں دیتے مگر نظر دینے والے پر رکھو اور دروازے کا ختم کرو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ نے دروازے پر پہنچ گیا مگر دینے والے آپ ہیں آپ میری اصلاح فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اپنی زندگی کے لمحات کی قیمت ہمیں اللہ تعالی دل میں ہمارے ڈال دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق دے اور اپنی اطاعت اور نافرمانی سے بچنے میں جذبۂ جان ساری عطا فرمائے وفاداری عطا فرمائے سطح عطا اطا فرمائے اللہ تعالیٰ دعا کر لو بھائی اللہ مولانا محمد علی سید مولانا محمد علی وسلم اللهم انی انی و انك اللہ مہنگی الله لا لہ لو کور الاحمے الکن کشن لا لا ہل منا يا لا سم الا ہنت یا اللہ جو مضمون ہم نے پڑھا لی اللہ شار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کے لیے فرما دیا اللہ ہمارے پاس کوئی لاحق نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے بس آپ اپنے فضل سے مجھ کو بھی اور تمام حاضرین و حاضرات کو اور تمام سامعین کو اے اللہ سارے مسلمانوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنا جلد خاص نصیب فرما دے گا اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر جلد نصیب فرما دے گو. اے اللہ جلد کی ایک معاگی اگر آپ نے دنیا پر ڈال دی کوئی آپ کا نام فرما نہیں اٹھے گا اے اپنا کرم فرما دیجیے اور ہم پر اپنے جذب خاص کی شاہیں اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لیجیے اس میں اشار میں ہم سب اللہ ایک کو شامل فرما دیجیے محروم نہ اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دل پہ کھول دیجیے اے اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں پر کھول دیجیے آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں پر کھول دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا دیجیے یقین کی خطرے کیا ہم سب کو عطا بل مانے گا ظلم پر ظلمت دہ کو جگ مکائے آ کے حسن دعالم زمین پر ظلمت دہ کو جگ مکائے ہمارے قلوب کی زمین بھی اندھیروں میں پڑی ہے اے اللہ ہمارے قلوب اپنے حسن سے اے اللہ نور سے جگم جی ہم کو سب سے پہلے سب کو شراب نور بنا دیجیے ظلمت سے نفرت پیدا فرما دیجیے گناہوں سے نفرت پیدا فرما جی اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول اور بہت ہی خاص بنا لیجیے یا اللہ جن ہم کو بھی دلوں میں مقاصد حسنہ ہے اے اللہ تمام مقاصد ہماری آخرت بھی بنا دیجئے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ہم کو شکایت کامل حاجر اللہ جو رزق کی تنگین اللہ کو رشتے حلال آسان اور باورکت نصیب فرمائیں بھی تنگی میں پریشانی میں کوئی بھائی بہن مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما فراخ نصیب نصیب اے دے ہمارے گناہوں کو اپنے قبض سے معاف فرما دے اے ہمیں اپنا خاص ولی بنا اے اللہ ہمارے محشدین کو جزا فرماتے یہ کیسے کیسے علوم ماسلار محبت اور مفت محبت کیسے کیسے عطا فرمائے کون تو قریب کرے لیکن نئے جام و مینہ عطا ہو رہے ہیں کیسی کیسے علوم آپ نے ہمارے مشرین کو عطا فرمائے اے اللہ تمام کے تمام علوم سے ہم کو بھی اے اللہ کے قلوب کے اندر آپ نے جو اپنے عشق و محبت کی آگ رکھی اللہ ہم کو بھی اس سے بھرپور فیض فرما اے اللہ ہماری دواؤں کو محض میں فض کرنے سے قبول على ماریں گے محمد بات یہ رہ گئی یہ و یہ کہ جو یہ اللہ کے راستے میں چلنے کی توفیق ہو جائے اور جس نیکی کی توفیق ہو جائے اور جس گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے کہیں اس نیک شعبت کی توحیر مل گئی تلاوت کی توفیق ہو گئی نوافر کی توحیق ہو گئی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو گئی خصوصاً, خصوصاً بدنگاہی بد نگاہی یعنی نامحرموں کو دیکھنے کا جو مرض ہے اور اس سے بچنے کی توفیق ہو گئی اور اس میں ترقی ہو گئی اس مرض سے شفا پانے میں شفا میں ترقی ہو گئی اس پر خوب شکر ادا کریں کیونکہ یہ محنت اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے لائن شکر تم لذیذ ایمان میں ترقی کا بہت ہی آسان اور بہت ہی عمدہ اور یقینی نسخہ ہے یہ خوب شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی اور جن جن نعمتوں آدمی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے سب سے بڑا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نتا فرما دیا اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے تو اور دوسری نعمتوں کا انتظار کر کے خوب شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لہ شکر تم لگن نہ تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے اور زیادہ دیں گے تو یہ ایمان میں ترقی اور اس نے خاتمہ کا بہت ہی آسان اور یقینی نسخہ ہے یہ شکر ادا کرے اپنے مجاہدات پر نظر نہ ہو اپنے اپنی نظر میں ہم گرے رہے لیکن اے یہی ہو کہ اللہ یہ عید آپ کی توفیق سے ہے جو کچھ اچھی بات بری بات ہوں کر لیتے ہیں کہہ لیتے ہیں سن لیتے ہیں سب اللہ آپ کی توفیق اور آپ کا کرم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے خوب ترقی ایمان کی ہوگی یہ باتر یہ امریکہ یہ نوٹ بک روزانہ لکھ تاکہ آئندہ کوئی سب حال ہو اس سے فائدہ یہ ہی نہیں ملے جانا موقع ملے تو فائدہ حکومت کو فائدہ امریکہ نے اپنے دو قابل جاسوس پاکستان بھیجے تاکہ یہاں کے حالات کو سمجھا, سمجھا جا سکے وہ پی کے جہاز سے پاکستان آ رہے تھے کہ اچانک جہاز خراب ہو گئے پائلٹ نے ایلان کیا کہ جہاز کے چاروں انجن فیل ہو چکے ہیں مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا جائے گا جاسو جی پاکستان پہنچے تو دہشت گردوں نے ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا سیکورٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ گھبرائے مت بلکہ زمین پر कोई جائیں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا رہے ایئرپورٹ سے جان بچا کر ٹیکسی بھی ہوٹل جا رہے تھے کہ ٹیکسی خراب ہو گئی ڈرائیور मैं कुछ न कुछ जुआड़ लगाता हूँ दोनों जासूस दो मुश्किल अपने होटल पहुँचे तो वहाँ आग लग गयी फायर ब्रिगेड ने ऐलान किया की पानी का प्रेशर आठवीं मंजिल तक जा रहा है मगर आप धुलाई मत कोई न कोई जुगाड़ लगा रहे हैं दोनों जासू लग रोज अमरीका भाग और वहाँ जाकर रिपोर्ट दी की पूरा मुल्क जुगाड़ पर चल रहा है अगर हम जुगाड़ पर कब्जा कर रहे हैं تو سمجھو پورا پاکستان قبضے میں ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا جگاڑ کا کیا مانتا ہے حکومت نے جگا کیا ہم آپ کو جگاڑ فروخت نہیں کر سکتے ہم نے خود حکومت جگاڑ سے بنائی ایک عورت اپنی بیوی مراد کے حصول کے لیے اپنی عوری مراد کے حصول کے لیے ایک عامل کے آسانے پہنچی عامل نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے مجھے اس کے لیے سخت محنت اور چل کاٹنا ہوگا جس کے لیے کچھ رقم درکار ہے عورت نے پوچھا کتنی رقم عامل نے کہا زیادہ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہے ہر ایک کے نام کا ایک ایک روپیہ پیدا کرتا کرنا ہوگا عورت بھی تھی. <laughs> فورن فورن بابا جی ضرور دوں گی آپ ہر پیغمبر کا نام بتاتے جائیں میں نام سن سن کے, کے پیدا کرتی <laughs> <laughs> ایک آدمی اپنے اپنے دوست سے یار یہ گولکن بہت ہی تیز ہے <laughs> میت کے حساب سے پیسے دیتا ہے میرے والد فوت ہوئے تو اس نے کبر کھو دی میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ بابا جی مرحوم, بابا جی مرحوم ہمارے ہی بزرگ تھے آپ پیسے لینے تھے اب دو ماہ پہلے میری بیوی فوت ہوئی تب بھی اس نے کبر کھو دی اس بار جب میں نے اس سے پیسے پوچھے تو, تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا صاحب جی جو آپ اپنی خوشی سے دے <laughs> چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ